بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی اس مختصر نشست میں جس موضوع کو پیش کرنا مقصود ہے اس کو عنوان ہے فیض احمد فیض گولڑوی کی تاجدار گولڑا کو وہابی ثابت کرنے کی ناپاک کوششوں کا پردہ فاش ہوتا دیکھیے سب لوگ جانتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی ہماری روحانی نسبت ایک واسطے سے حضور سیدنا حضرت اعلیٰ امام المارفت و الحقیقت جامع المعقول ومنقول سیاح کلام شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سید و مولانا مہر علی گولوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم بحمد اللہ تعالی ہمیں اس نسبت پر فخر ہے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ عرصے سے یہ بات گھوم رہی ہے اور گھوم رہی تھی کہ تاج دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مقامات پر فرقہ بہابیہ اور فرقہ اسماعیلیہ کی تعریفیں کی ہیں خصوصا فتح مہریہ کا یہ حوالہ پیش کیا جاتا تھا اور پیش کیا جاتا رہا کہ کسی کی فرقت اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے شکر اللہ تعالی سائے ہم راکم دونوں کو معجور و مصاب جانتا ہے یہ لفظ فتح مہریہ میں موجود ہیں جن کا صاف مقصد معنی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی کوششوں کو قدر کی نظر سے دیکھے اور قبول فرمائے راقع میں ستور دونوں کو معجور و مصاب جانتا ہے یہ مانا واضح ہے تو لازم آتا ہے کہ ان کو وہ اہل حق سمجھتے ہیں ظاہر بات ہے تمام تر کوششوں کو قبول فرم کرنے کی دعا دینے کا اس کے سوا اور کوئی مانا نہیں ہو سکتا کہ جو کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں جب وہ حق کرتے ہیں تو اس سے جو لازم آتا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ تاجدار گورڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عقائد کے اندر ناوزب اللہ ذالک ان کے ہم نواح ہیں ان کے ساتھ کے مدت سے یہ الزام یہ بہتان اور یہ اتحام تاجدار تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق گھوم رہا تھا میں نے لدھڑ والے موضوع کے اندر لاہور جب شاہ نے تاجدار گولڈہ رضی اللہ تعالیٰ پیش کی تھی تو اس کے اندر اس حوالے سے میں نے کلام کیا تھا بعد میں فراموش ہو گیا تو آج پھر جب مناظر اسلام مولانا محمد کاشف اقبال مدنی صاحب نے فون پہ مجھے اس طرح کے چند اور بھی اشکالات پیش کیے تو میں اس دن سے ان اشکالات کے اضالے کے لیے تامل اور تحقیق کے درپے ہو گیا اتفاق سے آج تاجدار رضی اللہ تعالم کی یہ دو کتابیں فتح میں شریف اور مکتوبات طیبات یہ دو ان میں سے مکتوبات یہ بات جو ہے نا اتفاق سے ان کے پڑھنے کا موقع ملا تو وہی مقام سامنے کھل گیا اس کی ساری اب حقیقت سنیں جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ تاج دار گوڑا رضی اللہ تعالیٰ عن ہو کی تعلیمات کو فراق باطلہ کے جو دلالات ہیں ان کے ساتھ گڑ کرنے کرنے کی سائے نامشکور کیسے ہوئی ہے اور آپ کے متعلقین متوسرین کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو میرے دوستو میں نے اس کا عنوان یہ رکھا اس موضوع کا فیض احمد فیض گولڈوی کی تاجدار گولڑا کو وہابی ثابت کرنے کی ناپاک کوششوں کا پردہ فاش ہوتا دیکھیے دوستو, یہ اصول روایت ہے کسی کی روایت کی ایک بات جھوٹھی ثابت ہو جائے ایک جھوٹ جس کا پکڑا جائے روایت میں مدسین کہ ہاں اس کی تمام روایتیں جھوٹھی قرار پاتی ہیں جتنی روایات میں وہ متفرد ہوگا وہ سب کی سب مردود پر قرار پاتے ہیں یہ اصول ہے کا قاعدہ اور ضابطہ اور اصول ہے میں اس رشست میں فیض احمد فیض کی تاجدار گولڑا کی کتابوں میں تحریف زیادتی ظلم اس کا ایک نمونہ پیش کروں گا اس نمونے سے اس کی اس طرح کی جتنا بھی زیادتیاں ہیں اور تاجدار گولڈا کی تعلیمات کے خلاف جتنے الحاقات ہیں ان کو خود سمجھ لیجئے گا اور اس ایک ہی مثال جو آج پیش ہو رہی ہے اس پر قیاس کر لیجئے گا کہ جب یہ اتنا ظلم اور جھوٹ ثابت ہو گیا ہے تو اس کی اس طرح کی جہاں پر بھی آپ زیادتی دیکھتے ہیں تو اس کو زیادتی ہی سمجھیں اس کو الحاق سمجھیں اس کو اس کا ظلم قرار دیں اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت و جماعت پکے سنی حنفی تھے ان کا دامن نجدیت کی ہر ہوا سے پاک تھا چند میں آپ کے ایسے حوالے پیش کرتا ہوں جن سے سامعین پروازے ہو جائے گا کہ آپ کی ذات شریف نجد کی ہوا سے اور فتنے سے کتنا دور تھے اور کتنا اس کے مخالف تھے لہذا نجدی نجد نجد نجد ہوا نجدی ہوا کے ساتھ تاجدار گولڑا کے دامن کو ملوث کرنا اور وہ بھی آستانے پر بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھوں ایمان سے بتانا یہ کتنا عجیب ہے کتنا عجیب ہے اس کو کیا کہیں بہرحال ہمارا مقصود دفاع تاجدار گولڑا ہے اور دفاع مذہب عال سنت ہے دو چیزوں کو دفاع مقصود ہے میرے بھائی سب سے پہلے آپ کی کتاب الاؤ اللہ مطلک مت اللہ سے آپ کی کتاب علاؤ کل اللہ سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ آپ تحریک نجد کو کیا خطاب دیتے ہیں الاؤ کل اللہ یہ موجود ہے اسی فیض احمد کی تحقیق کے ساتھ صفحہ نمبر ایک ہے یہ تاریخِ شاعت لکھی ہوئی ہے انیس سو پچاسی انیس سو پچاسی مولانا فضل رسول قادری بادا رحمہ اللہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دعا دے کر ان کے کلبات طیبات مقولے کی شکل میں لکھتے ہیں قال مولانا یعنی عبد مولانا فضل رسول بدا مقولہ اول در تفسیر عزیزی در دیباچہ بتمہید بتمہید تصنیف تفسیر نوشتہ بتمہید تصنیف تفسیر نوشتہ برائے ایزاہ معانی سورہ فاتحت الکتاب و دو سی آخرین از حضرت قرآن مجید کہ اکثر مسلمین درسلات خمسہ و جمع و جماعت ارواحِ مقدسہِ مقدسہِ و محاضر ارواہ مقدس انبیاء امبیا و اولیا و زیارت قبور صولہ و عرفا و تلاوت ای سوبرہ تشرف میں نمائند انتہا پھر تفصیل عزیزی کی یہ کچھ عبارت مولا فضل رسول کے حوالے سے پیش کر کے مولانا فضل رسول رحمہ اللہ کا جملہ آخر میں لکھتے ہیں تاجدار گولڑا اور پھر اس کو برقرار رکھتے ہیں اس جملے پہ غور کیجیے آپ فرماتے ہیں یعنی مولانا فضل رسول فرماتے ہیں لفظ محاضر ارواح انبیاء و اولیاء راہ با دی مان از کرنے شیتان بایت پور سین از کرنے شیتان مان آز کرنے شیتان بایت پور سین یہ کرنے شیتان علم لوگ جانتے ہیں یہ اس طرح کہاں استعمال ہوتی سب سے پہلے کہاں ہوئی حدیث میں اور پھر علماء کے نزدیک کن کے لیے استعمال ہوتی ہے کرن شیتان شیتان کی سنگت کس کو کہا گیا تاج دار رضی اللہ تعالیٰ مولانا فضل رسول بداع الرحمہ اللہ کی عبارت نقل فرمانے کے بعد اس پر تھوڑا سا تبصرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے مولانا کی عبارت کا یعنی شاہ العزیز محدث دلوی کی عبارت کا جو مطلب معنی ہے وہ کارن شیطان سے پوچھ لینا چاہیے کارن شیطان سے اور پیر صاحب تاج دار اس ان لفظوں کو نقل فرمانے کے بعد ان کو حضف نہیں کرتے نقل فرمانے کے بعد ان کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ برقرار رکھنا تعید ہے تو ہوائے نجد رکھنے والوں کے متعلق تاجدار گولڑا کا پہلا یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں ان سے واضح ہو جائے گا اس جملے سے واضح ہو جائے گا کہ تاج گولڑا کون سا عقیدہ رکھتے تھے کرنے شیطان کس کو سمجھتے ہیں اور کرنے رحمان کس کو سمجھتے ہیں اسی الاؤ کل مت اللہ میں صفحہ نمبر ایک پر آپ فرماتے ہیں الحاصل ما بین اس نام و ارواہ کمل سرکیست و امتیازیست باہر پس آیات واردہ کی حق اس نام را برمبیا و اولیاء اللہۃ اللہ وسلام علیہ مجمعین حمل نمودان کما فی تقویت ایمان تحریفست کبی و تقریبست شنی فرمایا بتوں کو اور انبیاء اور اولیاء کو برابر قرار دینا یہ تقویت او میں جس طرح ہوا یہ تحریف ہے یہ تخریب شنی ہے قرآن اور اسلام کے ساتھ تخریب شنیع تحریف ہے اب بتائیے جو شخص تقویت و لیمان کو تحریف اور تخریب قرار دے رہا ہے تو شکر اللہ تعالی ہم ان کے لیے کیسے بول سکتا ہے میرے بھائیوں ان دو باتوں کو زیر نشین کریں گے تو کافی ہوگا تاجدار گولردی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فرقہ مشورہ سے بیزار متنفر اور دور ہونا لیکن میرے بھائی یہ فیض احمد فیض جو شخص ہے اس گولڈڑا کی کتابوں کے ساتھ کیا, کیا ہوا ہے اگر سے آستانے کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں تعریفیں ہو چکی ہیں ان پر اعتماد نہ کیجیے گا ہم ن... نئے انداز اور نئی تباد کے ساتھ چائے کر رہے ہیں ان کو پڑیے گا یہ اعلان ہو چکا ہے ان کی طرف سے لیکن جو چیز جو چیز ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی اس کا حال نئی تباد سے بھی نہیں ہو سکا جی پرانی اور نئی تباد سب نے یہ بیڑا غرق کر دیا کہ شاکر اللہ تعالی یا ہم اور آگے وہ دعا اردو جملے اردو جملہ وہ سب موجود ہیں دونوں طباعتوں کے اندر موجود ہیں جب دونوں کے اندر موجود ہیں تو ہماری تو پریشانی اور جتنے ہیں اہل سنت ظہر بات ہے تاجدار دار کی شخصیت جو ہے وہ تو سب کے پاس محترم ہے اور امامت کا درجہ رکھتی ہے تو امامت کا درجہ رکھتی ہے تو سب پریشان کہ یہ کیا ہے بھائی تو میرے بھائی یہ دو طباعتیں میرے ہاتھ میں ایک و محریا یہ ہے وہ کھانا خراب نہ دوسرا نسخہ کے دریا فتح یہ دو طباعتیں ہیں یہ پرانی ہے اور یہ نئی ہے دونوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں پہلے کے صفحہ نمبر نو پر ہے جو پرانا ہے اور نئے نسخے میں صفح نمبر گیارہ ہے مسئلہ نمبر چھے ہے فتح و اس کے اندر صاف لفظ موجود ہیں پھر قطع اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے شکر اللہ تعالی سایوم سایوم اور راکم و سطور دونوں کو معجور و مصاف جانتا ہے یہ دونوں نسخوں میں موجود ہے اب ناسیز جو حقیقت پر مطلع ہوا تو وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مکتوبات تو ہیں بات مکتوبات تو ہیں بات یہ اب یہ مکتوبات تیبات دونوں ایک پرانا چھاپا ایک نیا ہے نیا جو چھاپا ہے نا وہ بھی میرے ہاتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں اس کا صفحہ دو سو تیرہ اور جو پرانا ہے اس کا بھی سفا دو سکتے تیرہ ہے اس کا مطلب بالکل کاپی ہے کا نقل ہے تو اس کے اندر مسئلہ امتناع نظیر ہے لکھا ہوا ہے مکتوب نمبر تین سو مسئلہ امتناع نظیر کے بارے میں حضور خبر عالم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان منقولہ آج روزنامہ سیاست لاہور مورخہ بائیس جولائی انیس سو چونتیس اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آپ کے ہاتھ شریف کا لکھا ہوا کوئی فتویٰ مکتوب نہیں ہے یہ ایک روزنامے سے نقل لی گئی ہے تو روز ناموں کا حال آپ جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ تو جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں نا وہ سب سنسر کرتے ہیں مرضی سے عبادت ڈال دیتے ہیں ہر مرضی کاٹ دیتے ہیں وہ کوئی بایتواد چیز نہیں ہے اس کی کوئی سنعت نہیں اس کو سنت کی حیثیت نہیں دی جا سکتی بے اللہ ہے تعالی یہ میرے تاجدار گرڑا کی کرامت سمجھیے کہ اللہ پاک نے ان کی شان اور ان کی عزت کو ایسے داغ دھبوں سے محفوظ رکھنا تھا تو ہمیں حقیقت کی اطلاع دے دی اب میرے بھائیو آگے لکھتا ہے یہ حضور قبل عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل مدعا شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں یہ جامع لکھ رہا ہے کہ اب اگلا کلام تاجدار دار کا شروع ہوتا ہے روزنامہ سیاست کے حوالے سے اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر آ نظیر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے نہ تصویب یا تغلیق کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیرآبادیہ میں سے فعن الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ والے کلر اما نوا اس مکتوب شریف کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا وہی بارت میں نے پڑھی جو ادھر فتوے میں ہے اس کے اندر شکر اللہ تعالی سایہ ہوم کے لفظ کا کوئی نام و نشان نہیں میں ستور دونوں کو معجور و مصاب جانتا ہے کوئی ایک حرف نہیں اس کا کوئی حرف نہیں دیکھ لیا نا یہ سامنے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے حوالہ بتا دیا تو اب میرے بھائی اندازہ لگائیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو مکتوبات ہیں ان پر کام فیض احمد فیض کا نہیں ہے اور فتحے پر کام اس کا ہے اس کا نام ہے معلوم ہوا یہ زیادتی اور الحاق فیض احمد فیض کی طرف سے ہے ورنہ تاج دارے گولڑا کی طرف سے مدہ کے ایسے کوئی الفاظ نہیں پائے جا رہے آپ کے لفظ جو ہیں بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ تاریخ ہے بنیات <تصفيق> یہ تاریخ ہے یہ تاج دارے گولڑا کی طرف سے تاریخ ہے یہ ہر ہر کسی کو اپنی نیت کا جو ہے وہ اللہ سبارک و تعالی کی طرف سے معاملہ ملے گا جو بھی ہوگا تو میرے بھائی ہو آپ کو یہ ثابت ہو گیا کہ فیض احمد فیض نے یقیناً تاجدار گولڑا کی باز کتابوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے مجھے فیض احمد فیض پر اس وقت شک پڑ گیا تھا جس وقت اس کی مہر منیر میں نے پڑھی جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اس نے چھیڑا دو چار سطروں میں ختم کر دیا منظر اسلام کا ذکر خیر دو چار سطروں میں ختم کر دیا اور جب آپ کے مخالفین انڈیا کے رہائشیوں کا ذکر شروع کیا تو سفید تک چلا گیا مجھے شک پڑ گیا کہ اس کے اندر کوڑ ہے کہ اس کے اندر بیماری ہے فی قلب بھی مارا یہ مجھے شک پڑ گیا تھا لیکن تصدیق آج ہو گئی آج تصدیق ہو گئی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص ہمارے ساجدار گولڑا کا دشمن تھا مخالف تھا اس ظالم نے آپ کے مریدین اور اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا دل مجروح کیا ہے ملا ہو بیما ہوا دوستو اب اگلی بات آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں جب اتنا بڑی پریشانی دور ہو گئی اور الحمدللہ للہ تاجدار دوڑا کا دامن ہر غلطت سے صاف ثابت ہو گیا اور آپ اہل سنت کے سچے مخلص صحیح کامل امام رہبر اور پیشوا اور قائد ثابت ہو گئے جس طرح کے مشہور تھا کتابوں سے بھی اسی طرح ثابت ہو گیا تو میرے بھائیو مجھے تعجب ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اپنے آستانہ مہرآباد شریف لودرا شریف کہ ان بچوں کے کلام سے جو وہ ہمارے متعلق کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ہم جو وہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں یعنی عمر رسیدہ جو ہیں حضرات وہ تو ایسی باتوں میں اور ایسے جھوٹے الزامات اور فضولیات اور حسد تعصب ان باتوں میں وہ مبتلا نہیں ہیں الحمد ان کے اندر اپنے جو ہے نا بزرگوں کی جھلک نظر آتی ہے لیکن یہ جو نئی پود ہیں نا آگے انہوں نے عجیب ہی پریشانی اور طوفان کیا کہیں طوفان کھڑا کر کھڑا کیا ہوا ہے کبھی ہم پر یزیدی ہونے کے الزام ہے کبھی آستانہ گولرڈا شریف کے دشمن اور مخالف ہونے کا الزام ہے کبھی کچھ کبھی کچھ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میں نے الحمدللہ یہ کام کیا ہے تاج دار گولڈا کے دامن کو صاف کر دکھایا ہے اگر تمہارے اندر جراط ہے تو تم کر دکھاؤ تم دوست ہو نا تم دوست ہو تم آستانے کو صاف کر کے دکھاؤ میں نے تو صاف کر دیا اگر میں دشمن ہوتا تو اس بات کو چھپا کر میں اس بات کو چھپا کر جو, جو فیض احمد فیض نے کیا انہی باتوں کو میں اچھال تھا وہ تمہارے پاس سوائے اپنے مریدین کے ستانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے ہمارے جزیدی ہونے کی کس وجہ سے جزیدی کہہ دیا کیا میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے میرا اپنا ہے بڑے بڑے اماموں کے حوالے کا دیے ہیں کیا ان کو جزیدی کہو گے پھر میں نے پورا موضوع لگایا کیا یہ سب جزیدی ہیں تم لوگوں کو کیا بولتے ہوئے کوئی تمیز نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں تم نے پیش نہیں ہونا تمہارا اگر حق ہے ہم تمہاری عزت کرتے ہیں دو نسبتوں سے سادات کے حوالے سے اور پھر مرشد کے آستانے کی نسبت سے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم ہماری عزت کو ہر چیز کو اچھالتے رہو اور کچھ خیال بھی نہ کرو کہ منہ سے کیا کر رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کہاں کا تک بنتا ہے باقی یہ کہنا کہ مریدوں مریدوں یہ کوئی ہمارے آستانے کے مرید نہیں ہے کوئی فلان نہیں ہے نہ ہمارے دادے کے خلیفہ ہیں فلان ہیں ان سے تعلق توڑ دینا ہم کہتے ہیں کہ حضرت یہ میں اس سید قاسم شاہ صاحب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو بھی شوق چڑھا ہوا ہے موبائل پہ آنے کا تو وہ میں کہتا ہوں کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے باپ کے مرید اور میرے فلان مرید ادھر, ادھر ادھر ہو جائیں پہلے ہم آپ کے مریدین کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مریدین ہمیں چلاتے ہیں ہمارے پاس آپ کے دادا جان کا فیض ہے ہم نے تمہارا فیض نہیں لیا تم خود ان کے دربار کے محتاج ہو اور ہم بھی انہی کے دربار کے محتاج ہیں ہم تم سے کوئی تعریفیں نہیں لینا چاہتے تم سے کوئی مفادات کی امید نہیں رکھتے ہم اپنے جو ہمارے دین ہماری نسبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ قربانیاں دیتے ہیں تو اگر آپ ہمارے خلاف تاریخ چلائیں گے اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا تمہارا ہوگا کیوں تمہارے پاس علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس علم ہے اب میں نے علم کے ساتھ تاجدار گولڈا کا دفاع کیا ہے علم کے ساتھ میں نے آستانہ عالیہ گولڈا شریف کا دفاع کیا ہے اس ذات کو ہر طرح کی تلویر سے محفوظ اور صاف دکھایا ہے اس کی جرات اس کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس صرف مریدوں کو گالیاں نکالنا ہے کچھ خدا کا خوف کرو مریدین کے مقابلے میں آنا یہ پیروں کا کام نہیں ہے اگر میں آپ کا علمی تعاقب کروں گا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا آپ کچھ حیثیت نہیں رکھتے آپ کو پتا ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقصود شان ہے مخصوص مقام ہے علمی حلقے کے اندر شاید. علمی حوالے سے ہماری ایک دھاک ہے آپ علمی حوالے سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان درد بھرے لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور یہ, یہ ہمیں شکوا ان سے خالی یہ اس وقت اب اب نہیں ہو رہا یہ شروع سے ایسے ستاتے ہیں یہ لڑکے ہمیں آستانے کے یہ لڑ شرو سے ہمیں ہیں جی ہاں ایمان سے کہتا ہوں کہ میں سب کبھی بھی شکوا نہیں کرنا چاہتا کچھ بچے اچھے بھی ہیں ان میں لیکن یہ حضرات کیا کیا کرتے ہیں مریدوں کے ساتھ سوچ نہیں سکتے تو میں ارد کروں گا بڑوں سے بڑوں سے عرض کروں گا کہ ان چھوٹوں پر ذرا قبضہ کیجیے مہربانی فرمائیے تاکہ ماحول خراب نہ ہو آستانے کا ماحول خراب نہ ہو آخر اللہ الحمد نعرہ تقبیر نار رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستان عالیہ گولڈا شریف آستان مہر آباد شریف آستان آ لیا امام آباد شریف